باب الجماعة والجماعة سنة مؤقدة وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فإن تساووا فأقرأهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم ويكرهوا تقديم العبد والإعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فَإِن تَقَدَّمُوا جَازَ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَن لَا يُطَوْوِلَ بِهِمُ الصَّلَىٰ اچھا بے گزشتہ سبق میں نماز کے مسائل چل رہے تھے نماز کے مسائل بے نماز کے فرائض بھی ذکر ہوئے واجبات بھی ذکر ہوئے واجبات بھی بھائی اچھا بھائی بھائی نماز کے فرائض یاد ہیں بھائی اچھا مجھے مسئلہ تو ایک بتلاو ذرا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا کرنا بھائی ایک کیا اس نے بھائی سمجھ میں آئے ہو بھولی سے رہ گیا بھولے سے رہ گیا جان بوجھ کے اس نے نہیں چھوڑا بھائی کیا مسئلہ ہوگا بھائی بھولے سے رہ گیا اس سے جی شاب فرض چھوٹ گیا مالا مالانا فرض یہ تو فرض تھا اور فرض جو بھولے سے رہے تھے جان کے رہے بھائی رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی بھائی صاحب سے بھی اب نہیں ہوگی ہاں سورہ فاتا پڑھنا بھول گیا بھائی اب جسا کرے گا اور میں نے بتایا چار رکعت والی تو پہلی دو میں ہے باقی دو آخری دو رکعتوں کے اندر تو فرضوں کے اندر فرضوں کے اندر آخری دو رکعتوں کے اندر تو فاتحہ کا پڑھنا ضروری بھی نہیں آپ خاموش بھی کھڑے رہے ہیں تو وہ بھی کافی ہے سبحان اللہ پڑھ لیں تین مرتبہ یہ بھی کافی ہے لیکن بہتر یہ ہے فاتحہ ہی پڑھے بھائی باب الجماعت آج بھائی جماعت کے بارے میں بتلائیں گے پہلے انفرادی نماز کے مسائل ذکر ہو گئے منفرد نماز پڑھ رہا ہو گئی کہتے ہیں والجماعت سنتمعد تم جماعت جو ہے سنت مؤکدہ ہے یعنی جس کی بڑی تاقید آئی حادی میں بھائی سمجھ میں آیا بھائی بڑی تاکید آئی ہے بھائی تو یہ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جماعت جو ہے سنت مؤکدہ ہے اولنا سب بل امامتی عالم <بِالسُنَّة> احمد اچھا بھائی امامت کس کو کروانا افضل ہے بہتر ہے کس کو امام بنایا جائے بھائی کہتے ہیں بھائی جو سب سے زیادہ مسائل کا جاننے والا ہو بڑا عالم ہو اس کو کیا بنانا چاہیے امام بھائی اگر سارے ہی برابر ہیں علم کے اندر سارے ہی بڑے فوقاں ہیں بھائی بڑے علماء ہیں پھر کیا جائے کہتے ہیں اگر سارے برابر ہوں تو جو سب سے اچھا قاری ہو گئی سمجھ میں آیا قرآن کی سب سے اچھی تلاوت کرتا ہے حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرتا ہے بھائی اگر اراد بھی سب کی برابر ہے تو کہتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ مستقی اور پرہیزگار ہے بھائی اس کو کیا کرنا چاہیے امام بنانا چاہیے بھائی اور اگر تخبہ کے اندر بھی سارے برابر ہیں سارے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں پھر کس کو امام بنایا جائے تو کہتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ عمر والا ہو اس کو کیا کیا جائے امام بنایا جائے دیکھیے بھائی ولاسبل امامتی اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ لائق امامت کے کون ہے علم جو ان میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کون سا علم علم بسنا مراد ہے بھائی سنت کا علم یعنی شریعت کا علم رکھتا ہے مسائل معلوم ہے اس کو نماز وغیرہ کے بھائی تو عالم ہم جو سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا ہو کیا مراد ہے بھائی اس سے شریعت کو مسائل کو جاننے والا فَإِن تصاو اگر سارے برابر ہوں فعرا تو ان میں جو سب سے اچھا قاری ہے فَإِن تصاو اگر بھائی برابر ہو اس کے اندر بھی تو فعورا تو جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے بھائی سمجھ میں آیا متقی اور پرہیزگار بھائی فعن اگر برابر ہو اس کے اندر بھی فنو ہوں تو جو ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے سب سے زیادہ عمر والا ہے بھائی تقدیم الاب دی و عرابی ول فاسقی وام اور مکرو ہے آگے کرنا غلام کو مولانا غلام کو آگے کرنا امامت کے لیے یہ کیا ہے مکرو ہے اسی طرح ول عرابی دیہاتی بھائی غلام کو آگے کرنا مکرو ہے کیوں مکرو ہے بھائی اس لیے کہ اس کے غلام کا زیادہ وقت تو آقا کی خدمت میں بسر ہوتا ہے اس کی خدمت کام وغیرہ میں لگا رہتا ہے تو تحصیل علم کا موقع اسے کم ہی ملتا ہے بھائی تو اسے امام بنانا مکرو ہے مولانا اسی طرح مقدم کرنا اعرابی اعرابی کہتے ہیں بھائی دیہاتی کو دیہاتی کو اس لیے کہ دیہاتیوں پر جہالت زیادہ غالب ہوتی ہے بھائی ول اور اسی طرح مکرو ہے مقدم کرنا فاسق کو بھائی فاسق کو بھائی سمجھ میں آیا بھائی فاسک شخص کو بھی اس لیے کہ وہ تو دینی امور کی پرواہ نہیں کرتا بھائی ول اسی طرح اندھا ہے ہمارا نابینا ہے اس کو بھی امامت کے لیے آگے کرنا امام بنانا مکرو ہے بھائی بھائی اس کو کیوں مکرو ہے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اندھا ہے اس کو پاکی نہ پاکی کا صحیح طور پر پتا نہیں چلتا بھائی وہ ولدنا اور اسی طرح جو ولد النا ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے اس کو بھی امامت کے لیے آگے کرنا کیونکہ اس کی بھی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ دینے والا نہیں ہوتا اور نیز لوگ بھی پسند نہیں کرتے بھائی سمجھ میں آیا بھائی ان, ان, ان سب کو لوگ پسند نہیں کرتے بھائی و رقدیم عرابی واسق اول عامہ ولید الزینا اور مکرو ہے آگے کرنا غلام کو اور دیہاتی کو اور فاسق کو اور اندھے کو اور ولید الزینا کو لیکن اگر غلام ایسا ہے ہمارا کہ عالم ہے بڑا تمام مسائل وغیرہ جانتا ہے یادی ایسا ہے یا آما یا بلد الزنا ایسا ہے تو پھر ان کو کیا کیا جا سکتا ہے پھر امام بنایا جائے گا بھائی پھر مکرو بھی نہیں ہے بھائی اندھا بھی ایسا ہے بڑا عالم ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی ناپاکی پاکی کا خوب خیال رکھنے والا ہے تو پھر مکرو بھی نہیں ہے فہم تاقت مزہ بس اگر یہ خود آگے ہو جائیں جاذا تو بھی جائز ہے یعنی نماز ہو جائے گی مولانا نماز کیا ہے نماز ہو جائے گی تو نماز ہو, تو نماز ہو جاتی ہے مولانا نیک شخص ہو آگے یا گناہ ہو نماز ہو جاتی ہے أَن بِهِمُ اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ لمبی نہ کرے کروائے لوگوں کو نماز بھائی تو لمبی کرنا نماز بھائی امام کو مانا نا مختصر نماز پڑھانی چاہیے لمبی لمبی تلاوتیں کر کے خوب لمبی جماعت کروائے یہ نہیں بھائی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی ضعیف ہے بوڑھا ہے کسی کی کوئی اور حاجت وغیرہ ہے تو لہذا نماز مختصر ہونی چاہیے ہوئی ہاں اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے جتنی مرضی لمبی قرآد کرے ہوئے سمجھ میں آئے ہمارے اصلاق میں بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے پورا قرآن ایک رکعت میں بعض دو رکعتوں میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے لیکن جب جماعت کرواۓ بھائی یاد رکھو جہاں بھی جماعت کرواؤ مختصر نماز کراؤ بھائی ویم بغی للامامی اللہ یطویل بهم الصلاه اور مناسب ہے ایمان کے لئے کہ وہ طویل نہ کرواۓ لوگوں کو نماز و یق راہول النساء یصلین وحدهن بجماعت اور مکروہ ہے عورتوں کے لئے کہ وہ نماز پڑھیں اکیلی جماعت کے ساتھ یعنی اکیلی عورتیں اپنی جماعت کروائیں یہ مراد ہے بھائی اکیلی عورتیں کیا ہو اپنی جماعت بھائی اکیلی عورتیں ہیں تو الگ الگ نماز پڑھنی چاہیے بھائی ان کو جماعت کروانا مکرو ہے بھائی مکرو اور یاد رکھو فقہ کی کتابوں میں مکرو کا لفظ آ ہے تو اس سے مکروح تحریمی مراد ہوتا ہے مکرو دو قسم پر ہے بھائی ایک مکرو تحریمی ہے ایک مکرو ہے ہے بھائی مکروح تنزیہی سمجھ میں آیا مکروح تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہے مولانا اور مکروح تنزیہی وہ ہے جو حلال کے قریب ہے زیادہ بھائی سمجھ میں آیا تو مکروح تحریمی حرام کے قریب ہے مولانا سائ اور مکروح ہے عورتوں کے لیے اَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ ساری اکیلی نماز پڑھیں بھی جماعت, ان جماعت کے ساتھ فَإن فعلنا فس اگر وہ کر لیں ایسا وقف ہنہا تو کھڑی ہو امام جو ہے ان کے بیچ میں ان کی امام کیا ہے ان کے بیچ میں کھڑی ہو مولانا الامام لفظ ہونا چاہیے تھا بھائی الامام تو بغیر تاخیر ہونا چاہیے تو تو امام کیا کریں ان کی بھائی ان کے درمیان کھڑی ہو بھائی بھائی جیسے ہمارے ہاں مرد نماز پڑھاتے ہیں جماعت کرواتے ہیں آپ دیکھتے ہیں امام پہلی سب کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے یا آگے کھڑا ہوتا ہے آگے کھڑا ہے لیکن عورتیں اول تو ان کی نماز بھی پسندیدہ نہیں ہے اکیلی جماعت کروائے لیکن اگر کرواتی ہیں مکرو تو ہے لیکن امام کہاں کھڑی ہو ان کی سب کے بیچ میں کھڑی ہو گئی آگے نہ ہو گئی پہلی سب کے اندر درمیان میں کھڑی ہو جائے تو کہتے ہیں فین فال نا پس اگر وہ کر لیں یعنی جماعت کروا لیں تو وقفت الامامت امام تو ان کی امام کھڑی ہو جائے ان کے بیچ میں کل اور رات جیسے کہ ننگے ہوتے ہیں دیکھو مانا نا مسلمانوں کی جماعت ہی مثلا بھائی ان کو کسی نے قید کر لیا اور سب کے کپڑے بھی چھین لیے اب وہ وہاں پر جماعت کروانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے تو بتلایا مولانا کہ ان کے اندر بھی بھائی امام جو ہے آگے نہ کھڑا ہو بلکہ سب کے درمیان میں ہی کھڑا ہو گئی تو کل اور رات ہی جیسے کہ ننگے ہوتے ہیں بھائی جنی جیسے ان کی جماعت ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی کروائیں گی بھائی وَمَن منف مَعَ وَاحِدٍ واحدن عَنْ يَمِينِهِ اور جس شخص نے نماز پڑھی کسی ایک کے ساتھ بئی تو اقام کھڑا کرے اسے آئی مین اپنے دائیں طرف بئی سمجھ میں آیا بھائی بھئی دو آدمی جماعت میں صرف دو آدمی ہیں ایک امام ہے ایک مقتدی ہے تو پھر اس طرح جماعت نہیں ہوگی امام آگے کھڑا ہو جائے اور مقتدی پیچھے کھڑا ہو جائے یہ طریقہ نہیں ہے ہاں اس طرح بھی کر لے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ سنت طریقہ نہیں بھائی بلکہ کیا طریقہ ہے جب صرف ایک ہی مقتدی ہو تو اس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرے امام کھڑا ہو اور مقتدی کو اپنے دائیں جانب کھڑا کر لے بھائی یا تو اس کو بالکل برابر میں کھڑا کر لیں یا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے مولانا کے مقتدی کے پاؤں کی انگلیاں امام کے پاؤں کی ایڑی کے پاس آ جائیں سورج سمجھ میں آ گئے بھائی جی تو اس طرح جماعت کروائے پھر بھائی کیسے کھڑے ہوں گے بھائی کر کے دکھاؤ بھائی آپ دونوں سب کو بھائی امام کون ہے بھائی آپ میں سے چلو بھائی یہ اس طرف امام ہے دیکھو بھائی دیکھو برابر بھی آ سکتے ہیں برابر آ جاؤ بھائی پہلے ذرا ہاں آگے نہیں نکلنا نے ہاں برابر آ سکتا ہے یا مولانا کیا کر لے ہاں تھوڑا سا پیچھے ہو جائے اس سے اب یہ مولانا اس طرح نماز کروائیں گے سورج سمجھ میں آگے بھائی چلیے بھائی ہاں یہ تھا صرف ایک مختدی ہو جب دو ہو جائیں پھر باقی نمازوں میں جیسے ہوتا ہے امام آگے ہوگا اور وہ دونوں پیچھے ہوں گے اور دو میں بھی میں نے بتا دیا بھائی کہ ایک مقتدی ہے تو اس کو کھڑا تو دائیں طرف ہونا چاہیے لیکن اگر وہ پیچھے کھڑا ہو گیا بالکل یا بائیں طرف کھڑا ہو گیا مولانا دائیں کے بجائے پھر بھی نماز بحرحل ہو جائے گی منف اللہ واحدین اور جس نے نماز پڑھی ایک کے ساتھ بھائی ایک, ایک مقتدی کے ساتھ کھڑا کرے اس کو اپنی دائیں طرف وہ انکانس نئی اور اگر مقتدی دو تھے تقدم ہوما تو وہ مقدم ہو جائے گا ان دونوں پر امام کیا ہوگا مقدم ہو جائے گا ان دونوں پر آگے ہو جائے گا ان کے برابر نہیں کھڑا ہوگا ولاجوز مر اوسب اور جائز نہیں ہے مردوں کے لیے کہ وہ اقتداء کریں کسی عورت کی یا کسی بچے کی سمجھ میں آیا عورت کو امام بناتے ہیں بھائی یا بچے کو امام بناتے ہیں یہ نہیں بھائی جائز نہیں ہے مردوں کے لیے ونسا فُرْرِجَا سُمَّ سُمَّ سمن اور صف جی مرد بھائی سب سے پہلے صف کون بنائیں گے پہلے مردوں کی صفیں آ جائیں گی سم مت پھر بچے بھائی وہ صف بنائیں گے سم مل پھر بھائی جس کا نہ مرد ہونے کا पता چلتا ہے اور نہ عورت ہونے کا पता چلتا ہے پھر ان کی سف ہوگی پھر کس کی سخ ہوگی عورت کی بھائی عورت کے لیے تو عورت کو تو جماعت کے لیے مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے بھائی سمجھ میں آیا جماعت کے لیے نہیں آنا چاہیے گھر پر ان کا نماز پڑھنا افضل ہے بھائی افضل تو گھر پر ان کا نماز پڑھنا افضل ہے جماعت کے لیے نہیں آنا چاہیے لیکن اگر آ جائیں بھائی تو ان کی سخت آخر میں ہوگی وہاں فن قامتی قامت مراط انجریم مشترکانی فولادت فولا اچھا بھائی مثلاً گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں اب Uh, عورت ہے وہ اپنے اس کے ساتھ ایک دو محرم ہیں اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں جماعت کے ساتھ تو کیا کریں گے uh, کہتے ہیں بھائی اگر وہ عورت جماعت کے اندر uh, امام کے پیچھے محرم کے ساتھ کھڑی ہوئی کسی مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی مولانا سمجھ میں آیا تو اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی سمجھ میں آیا تو عورت جماعت کی نماز میں ایک امام کے پیچھے ہے ماننا اور آگے اگلی کتابوں میں کچھ شرائط بھی ذکر ہو جائیں گی وہ شرائط پوری ہوں گی پوری ہو جائیں تو مرد کی نماز کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے بھائی تو عورت کو مردوں کے برابر نہیں کھڑا ہونا چاہیے بھائی تمام مساجد میں تو یہ مسئلہ زیادہ پیش نہیں آتا مولانا اس मैंने میں نے گھر کی مثال ذکر में گھر میں اگر ایسا کرتے ہیں تو مرد کے برابر کھڑی ہوئی ساتھ اس کے خامن کھڑا ہے یا بھائی کھڑا ہے ایک امام کے پیچھے नमाज تو نماز ہی وہ مرد کی نماز نہیں ہوئی بھائی ہاں مسجد الحرام میں یہ کبھی کبھار پیش آ جاتا ہے بھائی مسجد الحرام بیس اللہ میں بھائی وہاں پر بھی عورتوں کے الگ حلقے بنے ہوتے ہیں بھائی آڑ وغیرہ کھڑی تو نماز کے وقت عورتوں کو عورتیں اس میں چلی جاتی ہیں بھائی لیکن بعض اوقات کوئی رش زیادہ ہوتا ہے عورت درمیان میں رہ گئی بھائی تو وہ درمیان ہی نماز شروع کر دیتی ہے سمجھ میں آیا تو یہ درست نہیں والا نا جو اس کے ساتھ مرد ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی بھائی نہیں ہوتی کھڑی ہوئی کوئی عورت کسی مرد کے پہلو میں مشترکانی فی واحد ان دونوں مشترک تھے ایک ہی نماز میں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی امام کے پیچھے فصدت فولا فلا ہوں بھائی کس کی نماز ہاض امیر کون سی ساتھ ہے مذکر کی ہے مونس کی مذکر کی. کی تو دیکھا ففت اس مرد کی نماز کیا ہو جائے گی فالد ہو جائے گی وَيُقْرَهُ حضور الجماعت دیکھا وہی بات آ اور مکرو ہے عورتوں کے لیے حاضر ہونا جماعت میں جماعت میں حاضر ہونا عورتوں کے لیے مقروح ہے پسندیدہ نہیں بھائی ان کی نماز گھر پر افضل ہے بھائی جب گھر پہ افضل ہے تو جماعت میں آنے کی کیا مقصد ہے بھائی جب بتلا دیا فضیلت آپ کو گھر پہ ملے گی جماعت میں تو ہم کس شریک ہوتے ہیں بھائی کیونکہ ہمارے لیے فضیلت کس میں ہے جماعت جب ان کی فضیلت گھر پہ ہے تو گھر پر ہی نماز پڑھنی چاہیے ولا با صبی ان تخرج العجوز فل فجری ول مغربی ولا عشائی ایند ابی حنی فتح رحی مح اللہ اور کوئی حرج نہیں ہے اگر نکلے کوئی حرج نہیں ہے کس چیز کا کہ نکلے العجوز بوڑھی عورت فی الفجری فجر میں ول مغربی اور مغرب میں ولا عشائی اور عشا میں اہند ابی حنی فتح رحی مح اللہ امام صاحب کے نزدیک ہوئی امام حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی بوڑھی عورت اگر جماعت میں شرکت کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی وہ آ سکتی ہے لیکن کون سی نمازوں میں آ جائے مغرب اور عیشا بھائی جس کا تاریخی ہو تاریخی میں آئے تاریخی میں چلے جائے وقال ابو صفا محمد الجوزی اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے نکلنا بوڑھی کا تمام نمازوں میں وہ تمام نمازوں میں کیا کر سکتی ہے بوڑھی عورت آ سکتی ہے شرکت ولا یو فل لا ہیرو خل فام مندی سلسول بول ایک آدمی ہے وہ تندرست ہے ٹھیک ہے پاک ہے اور ایک اور آدمی ہے وہ اسے سلس البل کی بیماری ہے میں نے کیا بتلایا تھا سلس البل کا کیا مانا جس کا مسلسل پیشاب جاری ہے پیشاب کے خطرات نکلتے رہتے ہیں تو آپ یہ پاک شخص یہ اس سلس البل والے کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے درست ہے یا درست نہیں کہتے ہیں درست نہیں ہے مالانا اس لیے کہ پاک ہے ایک آدمی اس کی حالت قوی ہے اور دوسرے کو بیماری ہے مالانا وہ سلس البول کی تو اس کی حالت ذائق ہوئی ادنا ہوئی تو قوی حالت والے کی نماز ادنا کے پیچھے درست نہیں ہے تو کہتے ہیں ولا خلف بھی بول اور نہ نماز پڑھے پاک شخص خلف من اس شخص کے پیچھے بھی ہیلس البل کے جسے سلس البول پیشاب کے قطرات کی بیماری ہو خلفل مستحز اور پاک عورت مستحذہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے بھائی پاک عورت متحضہ کے پیچھے نماز نہ پڑے اس کو تو, تو ہے بھائی ہر وقت کون جاری ہے او امی کہتے ہیں بھائی ان پڑھ کو بھائی جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو بھائی امی ان پڑھ کو کہتے ہیں بھائی لیکن یاد رکھیے یہاں پر جو آیا قاری اور امی امی کا یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ان پڑھ ہو بھائی اور قاری کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو آپ بولتے ہیں بھائی جس نے علم میں پڑھا ہو بھائی بہترین قرآن پڑھ سکتا اسے کیا کہتے ہیں قاری کہتے ہیں اب بھائی نہیں قاری سے مراد یہاں وہ شخص ہے جو اتنی تلاوت پر قادر ہو جس سے نماز ہو جاتی ہے اتنا قرآن اسے یاد ہے جس سے کیا ہو جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی سورہ فاتحہ یاد ہے کوئی ایک چھوٹی سورہ یاد ہے بس بھائی. یہ کیا کہلائے گا قاری کہلائے کہ وہ شخص مراد ہے جو جسے اتنے اتنا قرآن بھی یاد نہ ہو گئی کہ جس سے کیا ہو جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے بس سمجھ میں آئی سب کو بھائی قاری سے کیا مراد ہے وہ شخص جسے اتنا قرآن یاد ہو جس سے دنبائی نماز, دنبائی نماز ہو جاتی ہے اور امی سے کیا مراد ہے جسے اتنا قرآن یاد نہ ہو گئی جسے نماز ہو جاتی ہے تو چنانچہ یہ بے شخص قاری ہے اور دوسرا امی ہے تو اس قاری کی نماز امی کے پیچھے نہیں بھائی قاری امی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا بھائی یہ درست نہیں بھائی کیونکہ اس کی حالت قوی ہے امی کی حالت ضعیف ہے اور قوی حالت والے کی نماز ضعیف کے پیچھے درست نہیں ہے بھائی ایک قاری ہے ایک امی ہے بھائی تو سمجھ میں آیا تو قاری کو امام کاری کی نماز امی کے پیچھے درست نہیں کیونکہ قاری کی حالت قوی ہے اور دوسرے کی ضعیف ہے اور قوی حالت والے کی نماز ضعیف کے پیچھے درست نہیں ولل قاری او اور نہ قاری نماز پڑھے خل پل امی امی کے پیچھے ول مختسی خلفل <الْعُرِيان> اور اور نہ کپڑے پہننے والا ننگے کے پیچھے ایک آدمی ہے بھائی اس کے بعد کپڑے نہیں ہے ایک کے پاس کپڑے ہیں بھائی اب جو <تصفح> کپڑے پہنے ہوئے ہے وہ پیچھے مختصی بنتا ہے دوسرے کو امام بناتا ہے یہ درست نہیں ہے ہمارا کیونکہ کپڑے پہننے والے کی حالت کیا ہے قوی ہے بھائی نماز میں ضروری تھا یا نہیں سطر عورت بھائی تو مختصی جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو ولل مختسی خلف اور اور نہ کپڑے پہننے والا نماز پڑھے خلف العریان ننگے کے پیچھے وَيَجُوزُ أَن الْمُتَيَمِّمُ <الْمُتَوزِّئِن> اور جائز ہے کہ امامت کروائے تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی بھئی ایک شخص تیمم کر کے آیا ہے کیا وہ باقی لوگوں نے وضو کیا ہے کیا یہ تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی کو نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا تو بتلایا پڑھا سکتا ہے مولانا بھائی اس کا عذر ہے یہ وضو نہیں کر سکتا بھائی پانی تو موجود ہے مثلاً لیکن وضو نہیں, نہیں, نہیں کر سکتا یا سرے سے پانی اس وقت نہیں ہے اس وقت پانی نہیں ہے جنہوں نے وضو کیا تھا پہلے کیا تھا اور اس نے اب تیم کیا ہے یہ جمع امامت کروا سکتا ہے بھائی اس لیے کہ تیمم بھی کیا ہے وضو کا نائب ہے طہارت مطلقہ ہے وضو ہی کی طرح اس سے کیا ہوتی ہے پاکی حاصل ہوتی ہے متعم المتوز اور جائز ہے کہ امامت کروائے تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی اسی طرح والما سحوال جائز ہے اس کا اثر بھی کس پر ہے متعم پر ہے اور جائز ہے کہ امامت کروائے کون بھائی الما سخ والفین وہ شخص جو مسا کرنے والا ہے موزوں پر کس کی الغاترین دھونے والے وہ جو پاؤں دھونے والے ہیں مولانا بھائی نماز میں حاضر ہوئے ایک شخص ہے وہ موزوں پر مسا کر کے آیا ہے اور باقیوں نے پاؤں دھوئے ہیں تو کیا یہ موزوں پر مسا کرنے والا ان سے ادنا حالت میں یہ ان کی امامت نہیں کروا سکتا کہتے نہیں بھائی یہ بھی کیا ہے اس کو بھی پوری طہارت حاصل ہے یہ ان کی امامت کروا سکتا ہے یہ مانا ہے الماء اور موزوں پر مسا کرنے والا یہ امامت کروا سکتا ہے الغا سے بھائی ایک شخص ذرا بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا یا ذوق کسی وجہ سے ذوق وغیرہ کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے بیٹھ کر بھائی رکو اور سجدہ کر لیتا ہے بیٹھے بیٹھے ہی اب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے تو یہ قیام پر قادر نہیں اور باقی قیام پر قادر ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کیا اس کی حالت ادنا ہو گئی یہ ان کو امامت نہیں کروا سکتا کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں یہ کیا کر سکتا ہے ان کو امامت کروا سکتا ہے بھئی یو الْقَائِمُ خَلْفَ خلفل قائدی اور نماز کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے کے پیچھے وَيَسْجُدُ یو الْمُؤْمِنِ کا اچھا بھائی اب دوسری صورت آ گئی بھائی باقی لوگ رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ ہی نہیں کر سکتا تو وہ اشارے سے کرتا ہے رکوع اور سجدہ کیا کرتا ہے تو کیا یہ لوگ جو رکوع اور سجدے پر قادر ہیں یہ اس کو امام بنا لیں اس کے پیچھے نماز درست ہے کہتے ہیں نہیں بھائی ان کی حالت قوی ہے بھائی یہ رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں اور وہ تو صرف اشارے سے رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو لہٰذا ان کو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی اسے ان لوگوں کو اس اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے ولا یوسر نماز نہ پڑھے وہ شخص جو رکو اور سجدہ کرتا ہے خلف فل مہمی اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے مہمی اشارہ کرنے والا وہی ولا یوسف خل فل متنف فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے بھائی بھائی ایک ساتھی ہے آپ کا مولانا وہ کیا کر وہ نفل پڑھنے لگا آپ نے کہا بھائی ٹھہرو میں نے بھی فبی نماز نہیں پڑھی جماعت کروا دو اس نے کہا بھائی میں تو جماعت پڑھ چکا ہوں میں نفل پڑھنے لگا آپ نے کہا چلو بھائی آپ نفل کی نیت کر لینا امام بن جاؤ اور میں پیچھے فرض پڑوں گا آپ کے پیچھے ابتدا کروں گا یہ درست نہیں ہے مولانا اس لیے کہ فرض جو پڑ رہا ہے اس کی حالت قوی ہے اور جو نفل پڑ رہا ہے اس کی حالت اس سے کم ہے اور قوی حالت والے کی نماز کم والے کے پیچھے درست <تصفح> نہیں نیز مولانا اقتدار کر رہے ہیں تو افتدا کے اندر تو اشتراک ضروری میں ایک ہی ای نماز پڑھ رہے ہو بھائی یا حالت قوی ہو کم از کم بھائی ولا یو فلیل مفت ری رو اور نماز نہ پڑھے فرض پڑھنے والا خلف المتنفل نفل پڑھنے والے کے پیچھے ولا میو فلی فرزََ خلف میو فلی فرزن آخر اچھا بھائی یہ تو تھا ایک کی حالت قوی ایک کی حالت ضعیف بھائی یادنا ہے اگر دونوں کی حالت قوی ہے لیکن نمازیں الگ الگ ہیں بھائی نمازیں الگ الگ ہیں بھائی آپ کا ساتھی پڑھنے لگا عصر کی نماز آپ نے کیا کہا میری زہر کی رہتی ہے چلو میں آپ کی اقتداء میں زہر پڑھ لوں گا آپ امامت کروا دو تو امام صاحب کون سی نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی اور مقتدی ظہر کی یہ درست نہیں ہے مالانا کیونکہ ابتدا جب کر رہے ہیں تو اشتراک ضروری اور یہاں اشتراک نہیں بھائی دونوں کی نماز ایک نہیں تو اور بلام وفلی اور نہ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے فرزن کوئی فرق خلف من مئی فرزن آخرا ایسے شخص کے پیچھے جو کوئی اور فرق پڑھ رہا ہے جو کوئی فرزن آخرا کوئی دوسرا فرض پڑھ رہا ہے وہ یوسف متنفیل خلفل مفترف اور نماز پڑھ سکتا ہے نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے بھائی فرض والے کی حالت قوی ہے نفل والے کی حالت ضعیف ہیں مولانا تو اب قوی والا امام بنتا ہے اور پیچھے آپ نے بھائی ظہر کی نماز آپ پڑھنے لگے آپ کا ساتھی ہے اسے کہا بھائی جماعت کروا لیتے ہیں تاکہ جماعت کی فضیلت مل جائے اس نے کہا میں تو ظہر کی نماز پڑھ چکا ہوں آپ نے کہا چلو بھائی آپ نفلوں کی نیت کر لینا تو یہ درست ہے نفل پڑنے والا پڑھ سکتا ہے والے کے پیچھے وَمَنِ سُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ اور جس نے اقتدا کی کسی امام کی پھر اسے پتہ چلا کہ وہ غیر بہارت پر تھا تو وہ نماز کو لوٹا لے بھائی دیکھو مانا نا آپ نے ایک شخص کے پیچھے ایک شخص کی افتدا میں نماز ادا کر لی زہر کی بھائی بعد میں امام صاحب کو پتا چلا بھائی کہ میرے کپڑوں پر تو خون لگا تھا نجاست لگی ہوئی تھی نماز ہی نہیں ہوئی یا بھائی میرا تو وزو ہی نہیں تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا اس نے سب کو بتا دیا بھائی کہ اپنی اپنی نماز کیا کر لیں بعد میں کیا دوہرا لیں بھائی آپ ایک آدمی کہتے ہیں نہیں بھائی امام صاحب کا حضو ہو یا نہ ہو میرا تو تھا سمجھ میں آیا میری تو نماز ہو گئی کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں جب امام کی نہیں ہوئی تو آپ کی بھی نماز آپ اسی کی تو ابتدا کر رہے تھے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو دہرانی پڑے گی بھائی یہ مانا وامن اقتدار اور جس نے پیروی کی کسی امام کی ابتدا کی کسی امام کی سوم عالیما پھر اسے یہ پتا چلا انہو علی غیر طہارت ان کے امام جو تھا وہ طہارت پر نہیں تھا اعاد الصلات تو اعادہ کرے دا نماز کا و یقراو للمصلی جی اب کچھ مکروہات صلاۃ ذکر کرنے لگے ہیں بھائی کہتے ہیں و یقراو للمصلی ان یعبس بتوبہ او بجسدہ اور مکروہ ہے نماز پڑھنے والے کے لیے کہ وہ کیا کرے کھیلے اپنے کپڑوں کے ساتھ ہی اپنے جسم کے ساتھ سمجھ میں آیا بھائی نماز پڑھ رہا ہے مولانا سوٹ پہنا ہوا ہے ہاتھ باندھنے میں کبھی ایک طرف سے کمیز صحیح کر رہا ہے کبھی دوسری طرف سے کمیز صحیح کر رہا ہے بھائی کبھی اس طرف کاٹن تو نہیں خراب ہو رہی بھائی پھر سیٹ کرتا ہے ادھر نہیں بھائی مولانا یہ کپڑوں کے ساتھ کھیلتا ہے یا بدن میں اسی طرح مولانا ایک شخص لگا ہوا ہے بھائی پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے نماز کے اندر سیٹ کر رہا ہے پھر بار بار کر رہا ہے نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے بھائی تو نہ اپنے کپڑوں کے ساتھ اور نہ اپنے بدن کے ساتھ اور مکرو ہے نمازی کے لیے وہ کھیلے اپنے کپڑوں کے ساتھ اور ہی یا اپنے بدن کے ساتھ آگس کا مانا تھا بیکار کام کرنا بھائی جس کا کوئی فائدہ نہیں بیکار کوئی حاجت پیش آ جائے تو تھوڑی بہت حرکت کی اجازت تو ہے بھائی ولا ب الحسا ہسا کہتے ہیں کنکریاں کنکریاں ولا غلحسا اور کنکریوں کو نہ الٹے پلٹے بھائی اللہ اللہ یمکین ہو سوجود والے ہی مگر یہ کہ ممکن نہ ہو اس کے لیے ان پر سجدہ کرنا سب بھی مر تو برابر کر لے ان کو ایک مرتبہ با بھائی کنکریاں پڑی ہوئی ہیں ان کو بلا وجہ ہاتھ لگا رہا ہے چھیڑ رہا ہے بھائی یا تحیات میں بیٹھا ہوا ہے یا سجدے میں جانے لگا ہے ہاں اگر ایسی پڑی ہیں ان پر آپ نے سجدائی سجدہ کرنا ہے اور بغیر برابر کیے سجدے کرنا مشکل ہو جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو پھر کیا کر لے ایک آدھ دفعہ ان کو ہاتھ سے سیدھا کر لے گئے ولا كلحفا اور نہ الٹے پلٹے كنكریوں کو مگر یہ کہ ممکن نہ ہو سجدہ کرنا ان پر تو ان کو برابر کر دے مر رہا ایک مرتبہ وَلَا يُفرقع اور انگلیاں نہ چٹ خا بھائی انگلیاں چٹكانا جانتے ہو یا نہیں بھائی بھائی یہ انگلیاں کو پیچھے کی طرف موڑو تو ان سے آواز آتی ہے بھائی وہ پٹاخے بجتے ہیں نہیں بچتے بھائی یہ انگلیاں چٹخانا نماز میں یہ اس طرح انگلیاں چٹخانا مکرو ہے بھائی بلکہ یہ تو نماز سے باہر بھی درست نہیں ہے مولانا سمجھ میں, مجلس وغیرہ میں بیٹھ کر اس طرح نہ کرے بھائی یہ آداب مجلس کے خلاف ہے بھائی نماز سے خارج بھی پسندیدہ نہیں ہے اچھا تو کہتے ہیں والا یو فرق آ اور نہ اپنی انگلیوں کو چٹخائے ولا یوسف اور تشبیق بھی نہ کریں مولانا شبکا کہتے ہیں جال کو جال کو عربی میں تشبیق بھئی یہ انگلیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرو یہ جال سا بن گیا یا نہیں بھئی جی یہ, یہ, یہ اس کو تشبیق کہتے ہیں مولانا یہ بھی نہ کریں بھئی نماز کے اندر ولا یا اور تخصر بھی نہ کریں نماز میں بھئی بھائی اوپر لکھا ہوا ہے تخصور تخصر دونوں ہاتھوں کا رکھنا ہے کولہوں پر دونوں ہاتھوں کا کولہوں پر رکھنا بھائی یہ دیکھو اس طرح دونوں طرف ہاتھ رکھے ہیں بھائی دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں تخصر کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کا ہوں پر رکھنا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو دائیں ہاتھ کو دائیں طرف رکھا اور بائیں ہاتھ کو بائیں طرف پھول پر رکھا یہ تفسر ہوا اور یہ مکر ہے سمجھ میں آیا تو یہ کہتے ہیں نماز سے باہر بھی یہ مکرو ہے والا نا باہر بھی بھائی اس لیے کہ ابلیس کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ اسی طرح نکلا تھا دونوں ہاتھ پھولوں پر رکھے ہوئے نکلا بھائی ولا یس دولو اور اپنے کپڑے کا سدل بھی نہ کرے بھائی سدل کا معنی ہوتا ہے کپڑا لٹکانا لٹکانا سمجھ میں وہ کیسے بھائی کہ سر کندھے پر چادر ڈال لیتا ہے بھائی اور سی بھی نیچے لٹکا لی بھائی حالانکہ چادر کا تو یہ ہے ایک سائڈ کو کیا کر دیا جاتا ہے دوبارہ گھما کر کندھے پر ڈال لیا جاتا ہے لیکن کندھے پر یا سر پر چادر ڈالی ہے اور اس کے دونوں کنارے سیدھے نیچے کو لٹک رہے ہیں یہ کیا ہے, صدل ہے بھئی. سمجھ میں؟ تو یہ پسندیدہ نہیں مولانا چاہے چھوٹا رومال کیوں نہ ڈالا ہو بھائی سر پر آپ ڈال لیتے ہیں تو سیدھا لٹکانا مکرو ہے مولانا اس کو کیا کر لے ایک کنارے کو اوپر کندے پر ڈال لے بھائی لپیٹ لے اس کو بھائی جیسے چادر کو لپیٹتے ہیں ولا یا کپڑے کا سدل بھی نہ کرے بھائی کپڑے کو لٹکائے کپڑے کو نہ لٹکائے بھائی ولا یا کفو اور اسے سمیٹے بھی نہ اور اسے کپ یا کفو کا مان ہے روکنا کسی چیز کو سمیٹنا بھائی تو یہاں سمیٹنا مراد ہے بھائی روکنا اس کا معنی ہے کپڑے کو سمیٹے بھی نہ بھائی بھائی آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور اب نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر کبھی ایک طرف سے سوٹ سمیٹ رہے ہیں کبھی دوسری طرف سے کہ ادھر سے مٹی نہ لگ جائے کہیں ادھر سے مٹی نہ لگ جائے بھائی تو یہ مکرو ہے مرانا نماز کے اندر ولا آپ کو سشارا بھائی اور بھائی جڑا جانتے ہو یعنی جڑا بھائی وہ عورتیں جو ہیں عورتیں وہ اپنے سر پر سارے بالوں کو اکٹھا کر کے گیند سا بنا لیتی ہیں بھائی چوٹی کے اوپر بھائی اور اس کو باندھ دیتی ہیں یہ کیا کہلاتا ہے جوڑا کہلاتا ہے بھائی تو سمجھ میں آیا بھائی تو یہ جوڑا بنانا بھی مکرو بھائی سمجھ میں ہے کبھی جوڑا بنا کے آپ نماز پڑھنے لگے بھائی آج کل جوڑے کی طرح کسی ویسے بھائی بال اوپر کر کے چھوٹی پر کیا کر لیے اوپر باندھ لیے بھائی تو یہ بھی اسی کی طرح ہو گیا تو یہ نماز میں اس طرح کے بال رکھ کر بنا کر نماز پڑھنا مکرو ہے بھائی نماز کے اندر اس طرح باندھتا ہے پھر تو نماز ہی ٹوٹ گئی کیونکہ عمل کثیر لازم آئے گا بھائی سمجھ میں آیا ہاں اس طرح کے بال پہلے بنا لیے اب نماز پڑھ رہا ہے یہ مکرو ہے مولانا یہ مانا ولا یا خصوشار ہو اور جوڑا نہ اپنے بالوں کا جوڑا نہ بنائے بھائی یعنی پہلے سے بنا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے ولاپی تو یمی نہ ہوا اور متوجہ نہ ہو مولانا دائیں اور بائیں بھائی نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھنے والا نہ سمجھ میں آیا بھائی دائیں بائیں نہ دیکھے بھائی ہاں ضرورت کسی ضرورت شدیدہ کی بنا پر اگر آنکھ کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے چہرہ نہیں موڑتا تو کوئی خرج نہیں بھائی سمجھ میں ہے جی سمجھ میں ہے اس لیے کہ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے آنکھ کے کناروں کے بازوقات صحابہ پر نظر رکھتے تھے کہ میرے صحابہ میرے پیچھے کیا کر رہے ہیں سمجھ میں تو ضرورت کی بنا پر کناروں سے چہرہ نہ مڑے بھائی سینہ مڑ گیا پھر تو نمازی ٹوٹ گئی ولا الطفی تو یمین اور نہ متوجہ ہو دائیں طرف اور بائیں طرف ولاق اقا القل بھی اور نہ بیٹھے کتے کے بیٹھنے کی طرح بھائی جیسے کتا بیٹھتا ہے اس طرح نماز میں نہ بیٹھے بھائی کیسے بیٹھنا ہے کہتے ہیں بھائی کہ انسان اپنی سرین کے بل بیٹھ جائے اور دونوں گھٹنے کھڑے کر کے سینے کے ساتھ ملا لے بھائی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے کس کے ساتھ ملا لے سینے کے ساتھ ملا لے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے والا سمجھ میں آیا تو یہ کیسے ہوگا بھائی کر کے دکھاؤ بھائی سب کو <coughs> دیکھیے بھائی ہاں ہاں ٹھیک ہے گھٹنوں کو سینے کے ساتھ ملاؤ اچھی طرح ہاں ہاتھ نیچے رکھو بھائی دیکھو بھائی یہ اقا ہے کا افاع القلب مولانا سمجھ میں ہے سورین کے بل انسان بیٹھے اور دونوں گھٹنے پاؤں زمین پر ہیں اور گھٹنے جوڑ کر کس کے ساتھ ملا لے سینے کے ساتھ اور ہاتھوں کو زمین پر رکھا یہ اقاقل ہے مولانا تو یہ نہ کرے بھائی ہاں انسان مجبوری ہے تکلیف ہے بیمار ہے جس طرح مرضی بیٹھ کر نماز پڑھ لے لیکن ویسے اس طرح کرنا مکرو ہے ولا یارو تو سلام اب اور سلام کا جواب نہ دے اپنی زبان کے ساتھ آپ کا ساتھی آیا اس نے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے السلام علیکم و اللہ آپ نے کہا وعلیکم السلام بس مولانا آپ کی نماز ٹوٹ گئی بھائی سمجھ میں نماز میں کلام کرو چاہے بھولے سے کرو چاہے جان بوجھ کر کرو فوراً نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ سلام کا جواب نہ دے اپنی زبان کے ساتھ آپ کا ساتھ ساتھی آیا بھائی اس کو تو پتہ نہیں چلا اس نے سلام کیا آپ کو بھائی آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے زبان سے تو جواب نہیں دیا ہاتھ اٹھا کر اس کو کہا بھائی سلام کا جواب دیا مولانا سمجھ میں آیا تو یہ مکرو ہے مولانا مکرو بھائی زبان سے دیا پھر تو نماز ہی ٹوٹ گئی سمجھ میں آیا ہاتھ سے نہ دے بھائی جواب بھائی ہاتھ اٹھا کر اسی طرح سر کے ذریعے جواب دے دیا یہ بھی مکرو ہے تو کہتے ہیں ولا یار سلامی دہ ہی اور سلام کا جواب نہ دے اپنی زبان کے ساتھ ولا بھی اور نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ولا یا تارباً اور تربع بھی نہ کرے یعنی متربع بھی نہ بیٹھے متربع متربع یہ چونکڑی مار کر بیٹھنا بھائی دیکھ رہے ہیں بھائی چونکڑی مار کر بیٹھنا سمجھ میں جس کو کہتے ہیں چونکڑی مار کر بیٹھنا عربی میں کہتے ہیں متربع متربع اسی طرح اور کیا اس کو کہتے ہیں چار زانوں بیٹھنا بھائی یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھنا یہ بھی اسی کے इस्तेमाल استعمال ہوتا ہے تو یہ چوکڑی مار کر بیٹھ تو کہتے ہیں بھی نہ کرے چوکڑی مار کر بھی نہ بیٹھے اللہ مین ازرین مگر کسی حضر حضر کی صورت میں جیسے مرضی بیٹھے مولانا مکرو بھی نہیں ہے ولا یا کل ولا یا شربو اور کھائے اور پیے بھی نہ بھائی سمجھ میں آیا بھائی نماز میں کوئی چیز کھاتا ہے پیتا ہے نماز ٹوٹ جائے گی چاہے ایک معمولی سے بھائی چنے کے آدھے سے بھی چھوٹا ٹکڑا تھا چنے کے دانے سے بھی آدھے ٹکڑے سے بھی چھوٹا تھا وہ بھائی کھا لے گا نماز ٹوٹ جائے گی صورت سمجھ میں آئی ٹوٹ جائے گی ہاں اگر منہ کے دانت منہ کے اندر ہی دانتوں میں کوئی خوراک کا ذرہ پھنسا ہوا تھا اور اسے نماز کے اندر نگل گیا تو فقحا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی اور اس سے کم ہو تو نماز نہیں ٹوٹی پی سورت سمجھ میں آ گئی جی فہم اگر لا سبق اگر پیش آ جائے حدث مولانا بھائی صورت یہ بتلا رہے مولانا بھائی ایک آدمی وہ نماز پڑھ رہا ہے بھائی نماز پڑھتے پڑھتے اس کا وضو ٹوٹ گیا اب کیا کرے بھائی کہتے ہیں بھائی اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر جائے واپس لوٹ جائے جا کر وضو کرے اور وضو کر کے آئے اور جہاں سے جس رکن سے نماز ٹوٹی تھی دوبارہ وہیں سے کیا کر دے پڑھنا شروع کر دے بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یہ نہیں کہ وضو ٹوٹا اب سلام پھیر دے سلام نہیں بھائی وضو ٹوٹا وہیں سے واپس مڑ گیا سیدھا گیا وضو کیا اور پھر سیدھ آ گیا سمجھ میں آیا؟ درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی والا نا بات کی تو نماز ختم بھائی سیدھا آیا اور پھر کیا کیا وہیں سے نماز اب آ پھر نیت بان سے اللہ اکبر بھائی نئی نماز نہیں شروع کر رہے وہی نماز ابھی چل رہی ہے سمجھ میں آیا بھائی اس لیے میں نے کہا واپس جا رہے ہیں وزو کر کے آ رہے ہیں تو درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی اگر کسی سے بات کر لی تو پھر اسی نماز کو جاری نہیں رکھ سکتے بلکہ پھر کیا کرنا پڑے گا نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی بھائی آ کر پھر مثلا دو رکعت آپ پڑھ چکے تھے مغرب کی تین رکعت پڑھ رہے ہیں دو پڑھ چکے تھے ایک باقی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا آپ جائیں سیدھا وضو کر کے پھر آ کر کیا کر لیں وہی سے نماز پوری کر لیں باقی نماز اس کو کہتے ہیں بنا کرنا کیا کرنا بنا <سلام> کرنا اسی نماز پر بنا کرنا <تصفح> تو جب اس شخص کا وزو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے لیکن درمیان میں کسی سے کلام <تصفح> نہیں کرنا بھائی جی. <تصفح> تو یہ صرف پھر کر جائے گا اور وزو کر کے آئے گا درمیان میں کوئی اور کام بھی نہیں کرنا یوں سمجھیں کوئی وجہ ابھی بھی نماز میں ہے تو نماز میں کسی سے بات کرو ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹ جاتی کھایا پیا تو پھر ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں بھائی ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا رہا بس سیدھا جانا ہے اور وضو کر کے آنا ہے اور اسی نماز پر کیا کر لے بنا کر لے یعنی بقیہ کو پورا کر لے لیکن افضل یہ ہے پھر نئے سرے سے پڑے افضل کیا ہے یہ تو تھا اگر ایک اکیلا آدمی تھا یا مختی تھا <coughs> لیکن اگر امام ہو بھائی پھر وہ کیا کرے بھائی کہتے ہیں وہ تو پھر وہ اس سب کی جماعت کروا رہا ہے اب پھر کے جائے گا لوگ انتظار کریں گے اس کا تو وہ اپنا خلیفہ بنا دے اپنا نائب کسی کو بنائے بھائی اس لیے کہتے ہیں امام کے پیچھے عالم ہی کو کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی وجہ سے اس کا غزل ٹوٹتا ہے وہ واپس مڑتا ہے تو اپنے پیچھے کھڑے ہوئے عالم کو آرام سے ہاتھ پکڑ کر کیا کر دے گا اپنی جگہ پر آگے کر دے گا اب وہ آبقیہ نماز پوری کروائے گا یہ نہیں کہ اب جو دوسرا آگے ہوا ہے وہ پھر نئے سے سے شروع ہو جائے گا بلکہ اسی سے آگے کیا کروا دے گا نماز کو پورا کروا دے اور جو امام تھا جس نے اپنا جانشین بنا دیا ہے یہ امام جائے مولانا سیدھا جا کر وضو کرے اور پھر آ کر اب مختدی کے طور پر پیچھے شریک ہو جائے گا اور مثلا دو رکعتیں پڑ چکا تھا اب بقیہ دو کو کیا کر لے گا پورا کر لے گا سورت سمجھ میں آ گئی بھائی حد سن فر افوت وزبا اگر حدث پیش آ جائے تو پھر جائے لوٹ جائے و اور وضو کرے وہ بنا اللہ اور بنا کرے اپنی اپنی نماز پر یعنی اسی نماز پر علم یقن امامن اگر یہ امام نہ تھا فَإِمْ قَانَ اِمَامًا اگر یہ شخص امام تھا استخلافہ پھر کیا کرے گا کسی کو خلیفہ اپنا قائم مقام بنائے گا بھئی وَتَوَضَّعَ اور پھر وضو کرے گا وَبَنَ عَلَى فَلَاتِهِ اور بنا کرے گا اپنی اس نماز پر مَا لَمْ يَتَقَلَّم جب تک کہ اس نے کسی سے کوئی کلام نہ کیا ہو وَلِسْفِنَا فُأَفْضَلُ اور نے سیرے سے پڑ افضل ہے اس کیا معنی نئے سرے سے پڑھنا بھئی چلی بھائی چلیے مارانا بس بے حاد المرام اللہ عالم حقیقت الکلام